اور بندی جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دیوبندیوں کا جہاد دیکھیں آپ کیا ہے آپ کو معلوم ہے دیوبندیوں کا جہاد کیا ہے دیوبندیوں کا جہاد یہ ہے کہ مسلمانوں پر, مسلمانوں پر خود کو حملے کرتے ہیں دیوبندیوں کا جہاد یہ ہے مزارات پہ بم برساتے ہیں دیوبندیوں کا جہاد یہ ہے مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں دیوبندیوں کا جہاد یہ ہے کہ انگریزوں سے چھ سو روپے ماہوار تنخواہ لیتے ہیں دیوب بندیوں کا جہاد یہ ہے یہودوں سارا کے ایجنٹ ہیں دیوبندیوں کا جہاد یہ ہے کہ سو سالہ جشن دیوبند پر جو ہے اندرا گاندھی کی ساڑی کے نیچے اپنی داڑھی رکھ کر بیٹھ کر اس سے تقریر کرواتے ہیں دیوبندیوں کا جہاد یہ ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں ہزاروں مسلمانوں کو کو جو ہے وہ ان نے ان کتوں نے ان ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا ان کتوں نے یہ دیوبندیوں کا جہاد ہے دیوبندیوں کا جہاد یہ ہے کہ پاکستان میں کروڑوں رہنے والے کروڑوں مسلمان کافر ہیں یہ صوفی محمد اور مولانا فضل اللہ اور آنٹی عزیزہ جیسے جاہل مولوی جو دیوبندیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جناب کہتے ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ کافر ہے وہ جناب جو, جو ہائی کورٹ ہے وہ کافر ہیں جو پارلیمنٹ ہے وہ کافر ہے جمہوریت جو ہے وہ کافر ہے جو ووٹ دے گا وہ کافر ہے یہی وہ دیوبندی ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کانگریسی مللہ خنزیر کی اولاد یہ کہا کرتے تھے کہ جو پاکستان کی طرف ہجرب کرے گا وہ کافر ہے جو مسلم لیگ میں جائے گا وہ کافر ہے ارے ان کا اسلام ہے کیا ان دیوبندیوں کا اسلام ان, کا ان کی شریعت ہے کیا مسلمانوں کا قتل عام کرو مسلمانوں کا مال لوٹو مسلمانوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالو اور ڈھاٹے باندھ کر چہروں پہ ڈاٹے باندھ کر جو ہے بینکوں کو لوٹو بینکوں کو لوٹو وہاں پر کلاشن کوف کے ذریعے کلاشن کوف کے ذریعے اسلحے کے ذریعے وہاں پر جو ہے دہشت دہشت پیدا کرو یہ اسلام ہے جناب یہ شریعت ان کی دیوبندیوں کی میں کہتا ہوں لانا تو ایسے دیوبندیوں پر ایسے بہاویوں پر ایسے جہادیوں پر جو اسلام کا نام لے کر شریعت کا نام لے کر مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے مسلمان اور ان جیسے کتوں کی وجہ سے ان جیسے لانتیوں کی وجہ سے آج لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں لاکھوں مسلمان بیچارے وہاں پڑے ہوئے گرمی میں بچارے شدت شدت اور اس میں ہزاروں بہنیں ہماری ماں بہنیں ہزاروں, بہنے ہزاروں بہنے ماں بہنیں حاملہ ہیں جن کی بچاروں کے ماں پر ان کی بچوں کی پیدائش کے مسئلے انہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو اب ڈھاؤ پہ لگا دیا یہ کتے کے بچے یہ کون سے مسلمان ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں یہ ذلیل یہ کیسے مسلمان ہیں یہ جہاد کی بات کرتے ہیں شرم آنی ہی چاہیے ان کتوں کو نظام عدل کی بات کی نظام عدل قائم کر دیا نظام عدل قائم کرنے کے بعد اب کہتا ہے وہ صوفی جائل صوفی جیسا جاہل ان دیوبندیوں میں یہ دیکھیں بات سنیں یہ اصل میں جو مسلک ہوتا ہے نا وہ اپنے بڑوں سے پہچانا جاتا ہے مسلک جو ہوتا ہے وہ اپنے بڑوں سے پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو دیو ہیں اسی زمانہ صوفی محمد نے ان دیوبندیوں کو ننگا کر دیا دیوبندیوں کو ننگا کر دیا ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ان کو جناب جو ہے ان کو ان دیوبندیوں کا انہوں نے جناب صوفی محمد نے جنازہ نکال دیا اب تو دیوبندیت جو ہے وہ منافقت کا ایک معیار بن گیا ہے منافقت کا ایک نشان بن گیا ہے ایک سمبل بن گیا ہے جو دیوبندیت دیوبندی نام ہے اب تو لوگ اپنے آپ کو دیو بندی بولنے سے شرماتے ہیں یہ جناب ان دیوبندی اگر ہمارے روم میں آئے جان سے پوچھا تم کون ہو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ارے بھائی کس مسئلے سے تعلق ہے ارے ہم مسلمان ہیں ارے ہم صرف مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. کسی تفرقے میں نہیں پڑتے اپنے آپ کو دیوبندی بولتے ہیں ان کو شرم آتی ہے گھن آتی ہے ان کو اپنے آپ کو کہ یار ہم کس منہ سے دیوبندی بولے اپنے آپ کو کس منہ سے دیوبندی بولے تو بھائی ان کے کرتوتی ایسے ہیں ان کی جناب جو ہے ان لوگوں نے جو ظلم اور زیادتی اس وقت کی ہوئی ہے اس ملک کے پاکستان کو انہوں نے جس طرح سے داؤ پہ لگایا ہوا ہے اور جس طرح سے ان جیسے بدبختوں نانتیوں کی وجہ سے اس وقت ہمارا ملک اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے ان سے یہ پوچھیں یہ کون سی شریعت ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا دین ہے کہ جس کے نزدیک عورتیں جو ہیں سوائے حج کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یہ صوفی محمد کی شریعت ہے یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے محمد مصطفی کی شریعت میں صلی اللہ علیہ وسلم خواتین گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی خواتین جہاد پر جایا کرتی تھی خواتین جا کر مسلمانوں کی زخموں پر نمک رکھا کرتی تھی. زخموں پر مرہم پٹی رکھا کرتی تھی خواتین جو ہے جہاد پر جو ہے جا کر مسلمانوں کے کام کرتی تھی میرے بھائی یہ کون سی شریعت کی بات کر رہا ہے یہ صوفی محمد کون سی شریعت کی بات کر رہا ہے یہ شریعت کی بات نہیں کر رہا ہے یہ شیتانیت کی بات کر رہا ہے اس لیے کہ یہ خود شیتان ہے اور اس کا دیوبندی ٹولہ یہ خود شیتانوں کا ایک ٹولہ ہے شیتانوں کا ایک ٹولہ ہے یہ لوگ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا میں اس جگہ کے لیے کیسے دعا کروں جہاں سے شیتان کا سنگھ نکلے گا یہ ابن عبد الوہاب کی ناجائز اولاد دیوبندی جو اپنے آپ کو ہنفی کو گمراہ کرتے لوگوں کو رائے حق سے ہٹاتے ہیں لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کرتے ہیں اپنے بدعقیدگی سے اپنی گندے عقائد سے اب دیکھیں نا جو دیوبندیوں کے عقیدے ہیں آپ بتائیں چودہ سو سال میں کسی بزرگ نے کسی تابعی نے کسی تب تابعی نے کسی مشتحدین مشتحد نے کوئی ایسے عقائد آپ نے پڑھے کسی کی کتاب میں کسی کی, کسی کی کتاب میں آپ نے پڑھے جو دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھے دیوبندی کیا لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانا گھوڑے اور گدے کے خیال لانے سے بدتر ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ،, اللہ یہ دے بندی وا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اللہ تعالیٰ اش پر بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ اس کے وزن سے کرسی چر چر, چر, چر, چر کر رہی ہے معاذ اللہ اس کے سنہری بال ہے اللہ کے ہاتھ ہیں. اللہ کے پاؤں ہیں. اللہ کا جسم ہے ارے کیسے بےحدہ عقید کی ہے ان لوگوں کے کیسے بے اور کیسے یا گلیز اور ناپا کا کیلّہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معذ اللہ سب ماض اللہ اور جناب بھاگیہ بھاگنا تھا اس نے جناب میرے آگے کہاں ٹھیرتے ہیں جناب ہی تو خیر کوئی بات نہیں اسی بہانے جناب اس کی تھوڑی سی کٹائی ہو گئی تھوڑی کھنچائی ہو گئی یار ویسے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اللہ معاف کرے اللہ ان کی شر سے بچائے ان کے فتنے سے بچائے ایک نمبر کے منافی خدا کی قسم ایک نمبر کے منافی اس لیے کہ یہ منافقین کا ٹولہ ہے منافقین کے ٹولہ ہے یہ جو جناب جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تفرقہ پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر جو ہے اچھا اب یہ دیکھیں مدرسہ جو ہوتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے مساجد جو ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں ذکر و اثکار کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہ اپنے مدرسوں میں مسجدوں میں کٹتے کیا ہے یہ دیوبندی وہاں اپنے مدرسوں میں مسجدوں میں کیا کرتے ہیں بینکر بناتے ہیں اسلحہ جمع کرتے ہیں کچھ کچھ حملہ کرنے کی جیکٹیں بناتے ہیں ارے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے مدرسوں کو اپنے مسجدوں میں یہ عبادت گاہوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مسجدوں مدرسوں کو بدنام کر رہے ہیں یہ دیوبندی بندی مسلمان کہلانے کے حقدار ہے یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں یہ آپ یہ اسلام کا نام لے کر شریعت کا نام لے گا اسلام کو جو بدنام کر رہے ہیں اسلام کے ماتھے پر کلن کٹی کا ہے یہ لوگ کلن کٹیکا ہے یہ لوگ ان جیسے بدبختوں کو ان جیسے لامکیوں کو جو ہے اور کیا ان کا انشاء اللہ آخری وقت آ ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ان کا کلا کما کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ان شاء اللہ ان کا حساب کتاب ان کا بوریا بستر لپیٹا جا رہا ہے اور ان ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے ان کو انشاءاللہ شاء کتے کی موت مارا جائے گا چن چن کر ان کو مارا جا رہا ہے کتے کی موت مارا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ان کو ان کو بلوں سے نکال کر ان چوہوں کو ان, ان کو اللہ ایک ایک کر کے چن چن کر مارا جائے گا بالکل الحمدللہ.. ہم کتے ہیں ہم سرکار علی سلاۃ کے کتے ہیں لیکن تم لوگ تو دنیا کے کتے ہو تم لوگ تو انگریزوں کے کتے ہو تم لوگ جو یہود کے کتے ہو ہم تو سرکار علی سلاۃ والسلام کے کتے ہیں تم میں اور ہمیں بہت فرق ہے تم میں اور ہمیں بہت فرق ہے ہم مالک کے وفادار ہیں اور تم کون سے ہو تم تو خارج زدہ خارج زدہ کتے ہو خارج زدہ جس کو خارج کا مرض ہوتا ہے نا تمہیں تو پتھر مارنے چاہیے تمہیں تو سالوں کو تم لوگوں کو چن چن کر قتل کرنا چاہیے تم تو ایک باولے اور سٹیائے کتے ہو تمہارا صوفی محمد صوفی تمہارا جو صوفی محمد ہے وہ جائنوں کا سردار وہ جاہلوں کا جو سردار جو کہتا ہے جناب یہ کفر ہے وہ کفر ہے یہ کفر ہے وہ قفر ہے, ہے مولانا فضل الرحمان کافر ہے قاضی حسین احمد کافر ہے اور جناب جو ہے مولانا ڈیزل کافر ہے اور جناب جو ہے وہ مولانا سمیع الحق کافر ہے اور جناب جو ہے وہ غفور ہے پروفیسر غفور حیدری وہ کافر ہے سب کو جناب اس نے کفر کی بات مزے کی بات یہ ہے دیکھیں اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائے ان لوگوں نے مسلمانوں پر شرک کے فتوی لگائے اور اللہ تعالی نے دیکھے ان کے منہ پر کیسا اللہ تعالی نے کیسا ان کو دنی ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور حیرت میں پڑ گئی دنیا یہ دیکھ کر کہ دیوبندیوں بندیوں کا مولوی خود دیوبندیوں پر کفر کے فتوی لگا رہا ہے واہ سبحان اللہ واہ مولا تیری کیا شان ہے واہ مولا تیری کیا شان ہے دیو بندیوں کا مولوی خود دیوبندیوں پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے صوفی محمد کہہ رہا ہے کہ قاضی حسین احمد اور جناب جو ہے جتنے بھی دیوبندی ملہ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کافر ہیں واہ جناب واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ طرح دکھا رہا ہے دیکھو میرے محبوب کے غلاموں پر شرک کے فتوے لگانے والوں دیکھو یہ تمہارا میں کیا عشر کرتا ہوں اور دیکھیں ان کو سب کے سامنے اور مزے کی بات یہ ہے فراز بھائی ساری دنیا پر ہنس رہی ہے اب یقین کریں اور مزے کی بات یہ انگریزوں سے ان کی وفاداریاں ہیلری کلنٹن نے اپنے منہ سے بتا دی ہیلری کلنٹن نے اپنے منہ سے بتا دی جناب ہم نے سوویت یونین کی جگ میں یہ جو وہابیوں کو سپورٹ کی تھی وہابیوں کو ہم نے فنڈنگ کی تھی وہابیوں کو ہم نے اسلحہ دیا تھا یہ دیوبندی وابیوں کو ہم نے لشکر بنائے تھے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ ہم نے پاکستان کو ایسی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج یہ دیوبندی وہابی جو ہیں وہ پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے جناب یہ دیوبندی بندی اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ننگے ہو چکے ہیں سب کے سامنے اور ان کا ان کی, ان کی ستر گائیں جو ہیں سب کے سامنے کھل گئی ہیں اور اب سب کے سامنے یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو جناب جو ہیں دیوبندی بندی کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور جناب میں کیا بولوں ان کی کرتوت ان کی جو کامے ہیں کالے تاریخ بھری پڑی ہے ان کے تاریخ بھری پڑی ان کے سیاہ کاروں سے اشرف علی تھانوی سے لے کر رشید احمد گنگوئی سے لے کر قاسم نانوتوی خلیل امبیٹوی جیسے کفار اتنے بڑے بڑے کافر یہ دیوبندیوں کے امام ہیں اتنے بڑے بڑے کافر دیوبندیوں کے امام ہیں اشرف تھانوی قاسم نانوتوی خلیل امبیٹوی یہ سب اتنے بڑے بڑے کافر بدنام زمانہ رسوائے زمانہ سب دیوبندیوں کے امام ہیں اب آپ کو اور کیا چاہیے دیوبندیوں کے بارے میں سیکھنا فرح بھائی آپ آئیے مائک پہ السلام علیکم اب آواز آ رہی جناب آواز آ رہی میری السلام علیکم جی حسان رضا اللہ تعالیٰ اور بولنے کا جذبہ دے اور تیرے پاس الفاظوں کا ذخیرہ اور سے زیادہ آ جائے ابھی تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہوگی بھائی تم نے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا تھا سترگاہوں میں سمجھا شکار گاہوں تو تم تمہاری چاچی نے جو ہے اس کی اصلاح کی بھائی حسان رضا جو ہے سترگاہوں کی بات کر رہا ہے تو بالکل صحیح بات ہے میں بتا دوں اب تم نے تھوڑی سی بات کھولی ہے تو میں تھوڑی سی ان کی بات کھول دوں مگر آپ تھوڑی غلط فہمی کے اندر مبلح ہیں یہ بڑے حرامی لوگ ہیں بڑے کتے لوگ ہیں یہ جو آپ کا جو کون محمد ہے کیا نام ہے اس کا خوشی محمد ہے پتا نہیں کیا نام ہے اس کا کوئی لکھ دیا بھائی یوسفی محمد جو ہے یہ دیوشو کی ایک چال ہے इन्होंने जो अपने लोगों को बुरा कहना शुरू किया है कि तुम भी काफी हो, हो तुम भी काफी हो तुमला डीजल भी काफिर है ये एक चार्ज है बता दूं आपको ये ये शो करना चाहते हैं कि सूफी मोहम्मद जो है वो देवबंदी नहीं है क्योंकि इनकी जो है पोल खुल गई है कि सूफी मोहम्मद जो है ये देवबंदी है उसके सारा टप्पर जो है जो वहां पे सवाद के अंदर है ये देवबंदी है और इनकी जो है वो चार्ज मतलब इसको कवर करने के लिए उन्होंने अपने लोगों को जो है बुरा कहा है और ये बता दूं ये सारे एक ही साड़ी की चट्टी ये लोग کہ اس میں خوش نہ ہو کہ صوفی محمد نے ان کو آگے کافی کال کیا ہے تو صرف اپنی نسل کو के کے لیے ان کی ابھی نسل کشی ہوگی وہاں پہ پاکستان کے اندر ان کے گلی گوچوں میں ان کو جوتے اتنے پڑیں گے یا سیف کی جو ہے نا یہ دونوں ٹانگیں باندھ کے اس کو है لٹکایا جائے گا آپ دیکھتے رہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ پلیز پلیز اس کو خوش میں نہ ہو یہ بدماشوں نے صرف ایک چارج لیجیے اکثر کرتے ہیں نا یہ ان کے دو فیسے, دکھانے کے لیے نہیں جب جاتے ہیں مسجدوں کے اندر یا جب جاتے ہیں کیا کہتے ہیں وہاں پر کیا کہتے ہیں آپ کے اجتماع کے اندر تو وہاں تو اس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے جب گھر جاتے ہیں تو پھر یہ بم بنانے کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے اور کس طرح جو ہے مسلمانوں کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو رسوا کیا جائے کس طرح ان کو برباد کیا جائے اور کس طرح دین کی رسوائی کی, کی جائے یہ وہ حرامی ہے تو آپ اس میں پلیز پلیز اس میں خوش نہ ہو یہ صرف ایک خیال ہے صرف یہ بتائیے کہ یہ دیوبندی ہے پورا जो پورا چٹا بٹا جو ہے ساری ایک سی دیوبندی ہے جو اسمبلی میں کمی نے بیٹھے ہیں وہ بھی دیوبندی ہے آپ کو نہیں پتا یہاں پہ آپ کے سواد سے اور دیر سے جہاں پہ وہ ہے یار ایٹی پرسینٹ ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ سارے تبلیغ کی بات کرتے ہیں بچے ایک لفظ نہیں آتا ہے ان کو کہتے ہم تو تبلیف پہ جاتے ہیں تو اگر جو یہ لوگ وہاں سے वहां से वाँ दूसरे शहरों में बैठे ये लोग भी जो है ना ये लोग भी वही तफरी जमात के लोग हैं मगर अब इनको जो है इस तरह गो किया जाए कि ये वाकई तफरी लोग है तो इनको, इनके जूते ही, इनके लोग इनको जूते मारे जब बात चलेगी ठीक है आपने अगर पानी पी लिया है तो आ जाइये और वहां हथ खड़ा कर लीजिए अगर क्या बताएं क्या बताओगे तुम बेटा अभी तो थोड़ा वेट करो थोड़ा सा तुम दस पंद्रह दिन और वेट करो तुम एक गरीब کوچوں میں اگر تمہیں جوتے نہ پڑے پاکستان کے اور تمہاری جتنی جو تبدیلی ہے نا یہ تمہاری جو دوبارہ جو ہے جو کہا تھا سترہ گاہوں میں نہ ڈال دی جائے گی تو پھر کہہ دینا چلیے مار لیجیے میں نے بول دیا بہت یاد اللہ کا شکر ہے کہ میرے مجھ سے کوئی بری بات نہیں نکلی آپ کی جاچی آز رہی ہے السلام علیکم جی السلام علیکم اس کا سوال یہ ہے کہ بریلوی جہاد کیوں نہیں کرتے ٹھیک ہے اب میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کون سے جہاد کی بات کر ہے کون سے جہاد کی بات کر رہا ہے تو یہ مجھے کون سا جہاد کون سا یہ جہاد ہے یہ جہاد ہے یہ مسلمانوں کے گلے کاٹنا جہاد ہے یہ خود کچھ حملے کرنا جہاد ہے پہلے تو مائک پر آ یا ٹیک پر یہ لکھ دے کہ خود کرنا کرنا حرام ہے لکھ دے خود کش حملہ کرنا حرام ہے مسلمانوں پر ایک منٹ میں خان صاحب آپ ایک منٹ اپنا ٹیک روکے یہاں لکھ مین میں لکھ مسلمانوں پر خود حملے کرنا حرام ہے لکھ لکھ جو طالبان نے جتنے بھی خودکوش حملے کیے مسلمانوں پر وہ سب حرام ہیں وہ سب جو ہے نا سب کے سب حرام کام ہیں اور جتنے انہوں نے کیے وہ سب جو ہے نا غیر شرعی ہیں اور کفر والا کام ہے لکھ یہاں لکھ اگر تو بہت بڑا مسلمان ہے نا بہت بڑا جہادی ہے تو لکھ کے مسلمانوں پر خود حملے کرنا حرام ہے ابے نمونے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں مسلمانوں پر خود کچھ حملے کرنا کیا جہاد ہے یہ بتا تجھے دیو بندی کے بچے کیا مسلمانوں پر خود کچھ حملے کرنا جہاد ہے کیا مسجدوں میں خود کچھ حملے کرنا جہاد ہے کیا جنازوں میں خود کچھ حملہ کرنا جہاد ہے کیا مسلمانوں کے گلے کاٹنا جہاد ہے اچھا اچھا کس نے میں? میں ثابت کروں ابے تو کہاں رہتا ہے کون سی دنیا میں رہتا ہے بھائی تیف یہ بتا مجھے تو کون سی دنیا میں رہتا ہے بھائی کیا, تُو, کیا, تُو, کیا نے نہیں پڑھا کہ کون کون سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں جیش محمد کس کی ہے نشکرے تعباد کس کی ہے صوفی محمد کون سے مدرسے کا پڑا ہوا ہے مولانا فضل اللہ کون سے مدرسے کا پڑا ہوا ہے بتا نا تو بتا چل مولانا فضل اللہ پر لعنت لانت دیکھ طالبان کے لیڈر پر چل صحیح ہے میں غلط ہوں نا تو چل تو لکھ دے مولانا فضل اللہ پر لانت لکھ دیں لکھ مین پر لکھ اگر تیرا بندہ نہیں ہے نا مولانا فضل اللہ لکھ دیں کالے پر لانا تا. اس کو ڈوٹ دو اس کتے کو دوڑ دو اس کتے کو ڈوٹ دو یہ آگے اپنی منحصیت پہ دیکھ لیا نا اب جو دیکھے جہاد کے نام پر جو مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں آج لاکھوں مسلمان لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے دیکھیں جا کر کیمپوں میں پڑے ہیں. کیمپوں میں پڑے بےچارے سڑ رہے ہیں ان کو پانی پینے کو پانی نہیں مل رہا کھانے کو ان کو روٹی نہیں مل رہی وہ بےچارے شرکک شسک کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور, اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں مسلمانوں پر خود کش حملے کو حرام کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ثابت کرو وہ ہمارے اگر وہ تیرے نہیں ہے تو تو لانت بھی نہ مولانا فضل اللہ پر للانا بھیجنا تو بھی محمد پر لانت بھیج کتے جھوٹے منافق لانتی کہوں کے شرم کر بے حیا تو اسے جہاد کہتا ہے شیطان یہ جہاد ہے مسلمانوں پر خود کچھ حملے کرنا جہاد ہے, ہے مسلمانوں کے گلے کاٹنا جہاد ہے ڈوب کے مطلب چلو پر پانی میں بے غیرت یہ دیوبندیوں کا اسلام ہے یہ دیوبندیوں کی شریعت ہے یہ جناب دیکھیں یہ اس نے کیا کیا میں نے کہا اگر وہ طالبان اگر وہ نہیں کیا چل تو یہ لکھ دے جس نے بھی وہ کام کیا ہے جس نے وہ خود کو حملے کیے ہیں مولانا فضل, فضل اللہ کی اگر پارٹی سے کیا ہے یا صوفی محمد کی پارٹی سے کیا ہے میں ان کو کافی سمجھتا ہوں لکھ دے چل لکھ فالوور ایسے ہی ہوتے ہیں فالوور ایسے ہی ہوتے ہیں کیونکہ تھانوی کا جو ابا تھا نا وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا وہ ایک مزار پہ گیا اس کو وہاں پر ایک شیعہ وہ مل گیا جناب ملنگ وہ شیعہ ملنگ نے کہا کہ جناب دیکھو بات سنو تمہارے یہاں اولاد اس نے کہا جی میں اولاد پیدا کرنے پر اب قدرت نہیں رکھتا اور میرے کوئی اولاد نہیں میں چاہتا ہوں میرے یہاں کوئی اولاد ہو جائے تو اس نے کہا ایسا ہے کہ علی اور عمر کی جو روحیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں معاذ اللہ سلم معاذ اللہ اس اس کتے نے اس کتے جو وہ تھا وہاں پر ملنگ تھا وہاں پر کیونکہ ایک دیوبندیوں کے روم میں بھی ایک ملنگ بیٹھتا ہے وہ بھی اسی کی نسل سے میں کہا اسی ملنگ کی نسل سے جس ملنگ نے جناب اس کو جو اس کے گھر پہ گیا تھا تھانوی کی تھانوی کی ماں کے پاس تو جناب اس نے کہا کہ وہ چونکہ دونوں روحیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو تم ایسا کرو اپنے بیٹے کی نیت کرو کہ وہ بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام علی رکھوں گا ٹھیک ہے تو تیرے ہاں پہ بیٹا ہو جائے گا تو وہ جناب اس نے کہا اچھا اور مزار پہ جا کر اس نے ملنگ سے ملاقات کی اور پھر آج, آج یہ کہتے ہیں کہ جناب مزار پہ جانا حرام ہے مزار پہ جانا شرک ہے مزار سے مانگنا شرک ہے اور یہ جناب ان کا جو باپ ہے تھانوی تھانوی کا جو باپ تھا وہ جا کر مزاروں میں ملنگوں سے مانگا کرتا تھا وہ جا کر شیعہ ملنگوں سے جناب جو ہے اپنی اولاد, اولاد کی کہ مانگتا تھا یہ تو ان کا جناب ایمان ہے اسلام ہے یہ تو ان کا جناب دیکھے ان کے کالے کرتوت تو دیکھے ان کے کالے کارنامے سے دیکھے اور آج بات کرتے ہیں یہ جہاد کی ان کو شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی کہ ان کتوں کی وجہ سے جو ہے آج پاکستان کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہے ان جیسے لوگوں کی وجہ سے کتنی بڑی پاکستان اس وقت مصیبت میں کھڑا ہوا ہے آج پورے پاکستان کے لوگ پورے پاکستان کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان بےچارے مسلمانوں کا غم ہلکا کرنے کے لیے دام درم قدم سخنے حصہ لے رہے ہیں اور یہ دیوبندی بہابی اب بھی اب بھی پاکستانی فوج سے لڑ رہے ہیں اب بھی ان لاکھوں مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہے جو بےچارے وہاں اپنی زندگی ہیں جنہوں نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہیں ان کی دکھ تکلیف کا کوئی احساس نہیں بندی وادیوں کو اب بھی طالبان اگر یہ ایمان والے ہیں اگر یہ اسلام والے ہیں اگر یہ جناب راہ حق پر ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں اگر تم انسان کے بچے ہو تو ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیتے ان کا تو بڑا بڑ... ان کی جو لمبی لمبی داڑھی والا مولوی ہے صوفی محمد وہ تو یہ کہتا ہے جناب پارلیمنٹ کفر ہے عدالتیں کفر ہیں جمہوریت کفر ہے سب کو کافر کہہ دیا اس خبر کے بچے نے اس کو یہ پتا نہیں ہے یہ بات کہتا ہے وہ خود کتنا بڑا کافر ہو گیا ہے خود کتنا بڑا کافر ہو گیا تو کافر تھانوی کے ماننے والے ایسے ہی کافر ہوں گے کافر تھانوی, تھانوی کے ماننے والے ایسے کافری پیدا ہوں گے دیوبندیوں میں دیوبندیوں کا اسلام آج ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا کتنے بڑے متقی پرہیزگار کتنے بڑے جناب یہ جناب اللہ والے ہیں دنیا کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں یہ آج ان کو آج یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اور آج بات کرتے ہیں کتنی ڈھٹائی سے بے شرمی سے بے حیائی سے اور اپنے روم میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کتے کی موت مر رہے ہیں یہ اپنے روم میں بیٹھ کر ان کا جو کمانڈر ہے جو ان کی روم کا جو ہے ان کا ناجائز باپ ہے کمانڈر وہ اپنے روم میں بیٹھ کر یہ بکواس کرتا ہے کہ جناب فوج, فوج جو ہے وہ کتے کی موت مر رہی ہے فوجی جو ہے کتے کی موت مر رہے ہیں اور یہ تالبان جو کہ شیطان ہیں طالبان جو کہ ظالمان ہیں ان کی یہ حمایت کرتے ہیں ان کی فیور کرتے ہیں یہ دیکھ لیں ان کا اسلام دیکھ لیں آج پورا سرحد ان تالبان پر لانت بھیج رہا ہے پورا سرحد اس پر تھوک رہا ہے تالبان پہ پورا سرحد جو ہے سارے غیور پٹھان جو ہیں ہمارے بھائی وہ سب ان پر لانا بھیج رہے ہیں لیکن یہ دیوبندی ابھی کتنے بےغیرت ہیں ابھی تک یہ دیوبندی اب ابھی تک یہ, یہ تالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیوں نہیں کریں گے بھائی کیوں نہیں کریں گے طالبان کو سپورٹ وہ تو کریں گے ان کی اپنی فوج ہے جناب ان کی اپنی فوج ہے انہوں نے تیار کی ہے پچھلے ایم ایم اے کی آٹھ سالہ دورے حکومت میں مولانا ڈیزل نے پرویز مشرف سے لاکھوں کروڑوں ڈالر لے کر جناب وہ فوج تیار کیے وہ ایسے تو نہیں بن گئی فوج یہ تو فاٹا میں چند تالبان تھے تو یہ ہزاروں تالیبان کہاں سے جمع ہو گئے یہ پچھلے جو مشرف کے دور حکومت میں جو ساٹھ آٹھ سال تک مولانا ڈیزل نے جو حکومت کی ہے وہاں پر اس مولانا فضلو نے اس نے وہاں پر یہ فوج تیار کی ہے یہ دیوپندیوں کی فوج ہے یہ وہابیوں کی فوج ہے یہ اسلام کی فوج نہیں ہے یہ شیطانوں کی فوج ہے اور بات کرتے ہیں بے غیرت کئیوں کے اسلام کی جہاد کی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر رسول اللہ آه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ان کو تو اتنا معلوم یار کہ وہ جہاد کا مطل... جہاد کا مطلب ہی کیا ہے واش بریک ہو رہی ہے واش بریک ہو رہی ہے بھائی بریک ہو رہی ہے جینسن کے پاس ہو رہی ہے چلیں جی میں تو میں مائک سے کر دیتا ہوں اسلام وعلیکم ابھی وائس ٹھیک ہے اسلام علیکم ادینا خیرا فضان تو یار ان سے اگر کوئی جہاد کا مطلب پوچھے نا تو جہاد کا مطلب بھی نہیں معلوم اب بس ان کو بس یہ رٹا دیا گیا یہ پڑھا دیا گیا سبق ان کا کہ بھائی جہاد جہاد جہاد جہاد اور وہی حسان بھائی والی بات ہے کہ بھائی مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچانا کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں سے جہاد آیا گیا پانچ نزدیک فوجاتے برقع میں اچھا اچھا برقع میں پکڑے گئے پانچ فوجی پانچ یہ نزدی یار ان کی حرکتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کے شر سے ہم سب کو بچائے اور دیو بندیوں کی شر سے ہمارے ملک پاکستان کو بچائے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے یہ چلیں جی تام جن بھائی آپ آئے اور کافی ٹائم ہو چکا ہے ہمارے یہاں میں بھی اب سونے جاؤں السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک لنک دے دوں گا میں صفائی جو پکچر ہے نا جو کچھ سواد کے بارے میں انڈیا گیٹ ون سرکم یار ٹموجر بھائی آپ کی نا آواز بریک ہو رہی ہے رک رک کے آ رہی ہے بات سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی مسئلہ میری بھی یا ہو سکتا ہے پال ٹاک کا سرور کا پرابلم ہو لیکن آپ کی آواز جو ہے نا بالکل آتی نہیں ہے پھر تھوڑا سا آتی ہے پھر رک جاتی ہے آئیے دوبارہ میں وہ ابھی آئیں گے خیر وہ ابھی بتائیں گے لیکن یار وہ میں نے کل لنک دیکھا نا وہ باقاعدہ ویڈیو ہے وہ لائف وت تلت اس میں پانچ یہ نجدی ہیں دو آپ کا انہوں نے ان کو پکڑا ہے آپ کا جو برقعے کے اندر ان کے اتارے ایف سی والے جو ہے نا برقعے اتار رہے ہیں ان کے اتنی بڑے بڑے عبداللہ محفوظ جیسے بال ہیں اور ان کے باقاعدہ پاسپورٹ ایوری یہ بتائیں گے ابھی تم بھائی بتائیں گے جی السلام علیکم ایک میری آواز سے ذرا تاریخ کیجیے گا بیڈ ہے پھر مجھے سمجھ مجر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بیک ہوتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے آتی ہے پھر رک جاتی ہے فوراً یا تو شاید میرے خیال میں نیٹ پرابلم ہے دوبارہ ٹرائی کریں